اور اللہ مسلمانوں ننگوننا کی مثال بان فرماتا ہے فرون کی بی بی جب اسنی عرض کی اے میرے رب میرے لیے اپنی پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظلم لوگوں سے نجات بخش